درس ہے اور گزشتہ دو درسوں میں سیدنا ابراہیم علا نبینا وعلیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تک جو سیرت اور تاریخ کی تفصیل ہے اس کا بیان ہو گیا گزشتہ جمعے میں ہم نے بات وہاں پر چھوڑی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے جو واقعات پیش آئے جن میں سے کچھ کا تعلق حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے ساتھ تھا جس میں زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت وہاں تک بات آئی تھی اور اس پر وقت ختم ہوا تھا ایک واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا جو اور اس کا ایک خاص قسم کا تعلق حضرت عبد المطلب سے بھی ہے وہ, وہ ہے جس کی آیت جس کی سورت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی صورت الفیل جس کو کہتے مورخین اور سیرت نگاروں کے خیال میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس دن پہلے پیش آئے اور یہ عربوں کی تاریخ کا حجاز کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس میں اللہ شاہ نے جس طریقے کے ساتھ اپنے نبی کی مدد اور نصرت فرمائی اپنے اپنے گھر کی نبی کی نہیں نبی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اپنے گھر کی اللہ چل شاہوں نے جس طریقے کے ساتھ حفاظت فرمائی اس کا ذکر واقع کے اندر ہے. یہ جس بادشاہ نے یا جس گورنر نے آپ کہہ لیں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اس کا نام اب رہا ہے آپ دیکھیں قرآن پاک کا انداز بالکل واقع کو بیان کرنے کا اور ہے قرآن نے کہا کہ الم تر کئی ففان اور ابو کا بھی فیل سیدھا سیدھا اس طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو تم لوگ تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا کیف فعل رب کا آپ کے رب نے کیا فیل کیا ان کے ساتھ تو یہ جو بادشاہ تھا یہ جو گورنر تھا یمن کا تھا یہ اور دنیا کے میں حالات کیسے بدلتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کا جو یمن تھا جو بہت ہی متمدن اور ترقی یافتہ ملک شمار ہوتا تھا وہ زیر نگین تھا حبشہ کے اور حبشہ سے مراد جو ملک ہے آج کل وہ کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے جیسے ایتھوپیا اور اریٹیریا اور ان ملکوں پر مشتمل علاقے یعنی ایک زمانے میں کی اتنی بڑی حیثیت تھی کیسر و کسرا کے بعد نجاشی کا نام لیا جاتا تھا جو شاہشا ہوتا تھا اور افریقہ میں واقع ملک تھا اور اس کی حکومت ایشیا کے ملکوں کے اوپر بھی تھی جیسے یمن جیسے لاتے <تصفح> یہ ابراہ جو ہے یہ اسی کی جانب سے حبشا کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا اچھا جب لوگوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو انسان کی ایک عادت ہے کہ جب اس کا سیاسی اقتدار یا اس کی حکومت مستحکم ہو جائے تو اس کو مذہبی اقتدار کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے عیسائیت کے اندر جو بعض فرقے بنے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ بادشاہوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ مذہبی رہنمائی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے اور انہوں نے اس کی کوشش کی آپ کبھی یہ پروٹیسٹنٹس کی تاریخ پڑھیں کیتھولک چرچ کے خلاف انہوں نے جو بغاوت کی پوپ کو نہیں مانتے کیونکہ بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ مذہبی رہنمائی میرے مقابلے کے اندر ایک ایک, ایک اور قیادت کھڑی ہوتی ہے چاہے بے شک وہ مذہب کے نام پر ہوتی ہے سیاست سے اور ریاست سے اس کا اگر براہ راست تعلق نہ بھی ہو لیکن بادشاہ اس کی طرف بھی اقدام کرتے ہیں。تو یہ جو ابراہ تھا اور یمن چونکہ بہت مالدار ملک تھا بڑا مالدار علاقہ تھا پورا کا پورا تو اس کو یہ شوق ہوا کہ یمن نے تمدنی ترقی تو بہت کر لی اب یہ جو حجاز کے اندر ایک خانہ کعبہ ہے جو بہت سارے لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے اور لوگ حج کرنے کے لئے وہاں پر جاتے ہیں اور ایک اس کو قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر وہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے اور تو اس سے اگر کہیں بہتر ایک شہانہ قسم کا کمرہ اور ایک اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں بنا ہوا اگر میں یمن میں بناؤں اور اس کو کہہ دوں کہ یہ خارا کعبہ ہے اور لوگ آئندہ بجائے ادھر جانے کے ادھر آیا کرے تو اس سے لوگوں کی جو مذہبی پیشوائی ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی عرب کی خاص طور تو اس نے یمن میں ایک گھر بنایا یمن کا دارالحکومت اور زمانے کے اندر بھی یہی سنا تھا اب تو خیر یمن دو حصوں میں تقسیم بعد میں کیا گیا شمالی جنوبی یمن کہلاتے تھے وہ عدن اور سنا دو مشہور شہر ہیں یمن کی تو وہ جب گھر بن گیا اب اس گھر بننے کے بعد کیا ہوا جو ابراہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آ گیا اس کے بارے میں تاریخی روایات دو ہیں ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان یمن گئے ہوئے تھے اور آپ کو یہ یاد رہے کہ قریشی سال میں ایک دفعہ یمن ضرور جاتے تھے کیونکہ ان کا رحلت شتاعی و ایک گرمی کا سفر اور ایک سردی کا سفر ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف یہ دو تجارتی اسفار قریش سال میں ایک دفعہ کرتے تھے تو یمن بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا اور شام بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو یمن گئے ہوئے تھے کچھ قریشی نوجوان اور وہ خانہ کعبہ کے وہ جو اس نے بنایا تھا گھر ابراہ نے اس سے کہیں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کوئی آگ جلا رہے تھے یا کچھ پکا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے تو ان کی آگ سے کوئی چنگاری اڑی اور وہ اس نئے تعمیر شدہ گھر کو جو ابراہ نے بنایا تھا اس کو اس کی دیواروں کو جا کے لگ گئی اس پہ کپڑا چڑھایا کھانا کہاوا پہ چونکہ کپڑا ہوتا تھا تو بالکل اس کی نقل کی گئی تھی تو وہ جب اس کو جا کے لگی تو اس کو آگ لگ گئی اور اس کو ایسی آگ لگی کہ وہ بالکل خاکستر ہو گیا راک ہو گیا مکمل طور تو کچھ تاریخی روایات میں تو آتا ہے کہ اس کے راکھ ہو جانے سے اور چونکہ یہ عمل مکہ کے اور خریش کے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہوا تھا تو اب رہا یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ غلطی سے گئی ہے اس کا خیال تھا کہ انہوں نے آگ لگائی اس پر اس نے کہا کہ اب یہاں گھر تو بعد میں بنے گا پہلے وہ گھر گرایا جائے گا جس گھر کی عظمت کے یہ لوگ بہت زیادہ قائل ہیں تو ایک روایت یہ ہے ایک دوسری روایت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر قریش کی ایک شاخ ہے بنی کنانا اس کا ایک بندہ یمن کے اندر تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ جھوٹا خانہ کعبہ یہ دوسرا خانہ کعبہ بن گیا ہے تو اس نے اس کو ابرہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کوئی عبادت کرنے تو نہیں آئے گا نہ اس کو وہ بیت اللہ والی عظمت حاصل ہو سکتی ہے اس نے کہیں رات کو جب کوئی نہیں تھا آ کر اس گھر کے اندر غلازت کر دی اور اس کی اس کو اٹھا کے اس کی دیواروں کے اوپر بھی مل دیا اور یہ پیغام دیا ابراہ کو کہ تمہارا تم نے جو بنایا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بطور لیٹرین کے یا بطور بیت الخلاء کے استعمال ہو نہ یہ کہ وہ بیت اللہ ہو سکتا ہے اس بات سے وہ بڑا کٹھا دوسری روایت یہ کہ اس نے کہا کہ اب تو اس گھر کو پہلے گرانا لازم ہو گیا ہے جس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ میرے بنائے ہوئے گھر کو تسلیم نہیں کر رہے ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر جو بہت بڑا لشکر تھا مکہ مکرمہ میں تو کوئی باقاعدہ فوج تھی نہیں اور یہی قریش کے قبائل تھے وہ چلا اس لشکر کی خصوصیت یا اس کا امتیاز یہ تھا کہ اس میں ہاتھی بھی ساتھ تھا اور اربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اس لیے کہ ہاتھی صحراؤں کی چیز ہی نہیں ہاتھی تو جنگلوں میں ہوتا ہے اور پوری جزیرت العرب میں جنگل تو کہیں بھی نہیں تھے انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا یہ نو تھے یا گیارہ تھے یا تیرہ تھے یہ ہاتھی مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں یہ اس لشکر کا حصہ تھی جب یہ منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے یہ پہنچے مکہ مکرمہ کے قریب آپ نے وادی محسر کا نام سنا ہوگا آج بھی موجود ہے یہاں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا جس طرح کسی شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے باہر کیمپ لگایا جاتا ہے حضرت عبد المطلب کو جناب عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے قریب آ چکا ہے انہوں نے اپنی قوم کو قریش سے یہ کہا پتا چلا ساٹھ ہزار کا لشکر ہے اس میں ہاتھی بھی ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مکہ خالی کر دو مکہ سے نکل کر اس کے جو اطراف میں جو پہاڑ ہیں ادھر چلے جاؤ سارے کے سارے اور یہ بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے تو اس کے بعد لوگ تو سائڈوں پر چلے گئے ابراہ نے یہ کیا کہ اس کے فوجی جو تھے جو اس کے لشکر کے لوگ تھے وہ گئے اور مکہ کے آس پاس جو جگہیں تھیں جہاں پر اونٹ وغیرہ چر رہے تھے لوگوں کے وہ پکڑ کر لیا ہے جیسے قابض فوجیں کرتی ہیں جہاں پر قبضہ ہو جائے تو لوگوں کے جان مال ان الملوک اذا دخلوا اضا دخل وجا علوعزت اہل عزل بلقیس نے جب اپنے ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا تھا کہ سلیمان کا خط آیا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر میرے لشکروں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ تو کیا کیا جائے تو اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ ان الملو کا ادا دخل کہ جب بادشاہ کسی ملک کے اندر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو افسدو ہا تو اس کو پھر وہ تاخت و تاراج کر دیتے ہیں اس کو و برباد کر دیتے وہ جالو عزت اللہ عزلہ اور اس کے جو عزت والے ہوتے ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زریل اور ان کو رسوا کر دیتے ہیں تو انہوں نے جو اونٹ پکڑ کر لائے اس میں سے دو سو اونٹ جو تھے وہ جناب عبد المطلب کے تھے ابد المطلف کو اطلاع ملی کہ ابراہ کے لشکر لشکری جو ہیں میرے اونٹ لے گئے اوروں کے بھی تھے ان کے بھی تھے تو یہ عبد اس ابراہ سے ملنے کے لیے آئے اچھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت سے اور بڑے حسن و جمال سے اور بڑی ایک ظاہری طور پر ایک بڑی شاندار شخصیت سے نوازا تھا سردار بھی تھے ان سب کے باوقار بھی بہت تھے تو وہ جس بے خوف طریقے کے ساتھ جس باوقار انداز میں ابراہ سے ملنے کے لیے آئے ابراہ کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا تو اس نے ان کو احزاز و اکرام کے ساتھ جیسے قبیلے کے بڑوں کو کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیسے آپ وہ سمجھا کہ یہ درخواست لے کر آئے ہوں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ مت کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لی ہے تو ان سے میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے اونٹ آپ سے واپس لے لوں تو ابراہ نے کہا کہ میں مجھے حیرت ہے آپ کے اوپر آپ کو ہمارے ارادے کا پتہ نہیں کہ ہم کس خیال سے یہاں پر آئے مطلب آپ کو اونٹوں کی فکر ہے آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ابھی کیا کرنے والے ہیں ہم تو یہ خانہ کعبہ گرانے والے ہیں ہم تو اس کو ڈھانے والے ہیں تمہارا اس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو اب اب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا کہا کہ انا رب ابل میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کہا یہ جو ہے ولیل بے تی اور یہ جو بیت ہے اس کا اپنا ایک رب ہے اس کا ایک اور مالک ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں انا رب ابل میں اونٹوں کا مالک ہوں ولیل بے تی ربل کا وہ اس کی حفاظت اپنے گھر کی حفاظت کرنا وہ جانتا ہے جس کا وہ گھر ہے میں اس کی کوئی بات نہیں کروں گا اور اپنے دوستوں اونٹ اس سے لیے اور چل پڑے مکہ مکرمہ خالی کر دیا قریش نے یہاں سے جب یہ نکل کر اب رہا نکلا ہے اپنے اس کے ساتھ اب اس کے جو ایک خاص جگہ آ گئی یعنی وہ ریڈ لائن آ گئی جس کے آگے کوئی اللہ جل شاہ کا حفاظت حصار قائم تھا اپنے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اب اس کے ہاتھی آگے نہ جائیں انہوں نے ہاتھی آگے رکھے ہوئے ہاتھی آگے نہ جائیں اور یہ جو ہاتھیوں کو, کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ان کے پاس نوکیلے نیزے نما چیزیں ہوتی تھی جس سے ہاتھیوں کو کچوکا دیا جاتا ہے آگے چلانے کے لیے ہاتھی پر تو کوڑا وڑا اثر نہیں کرتا تو وہ ان کو کچوکے دے رہے ہیں ہاتھی آگے جانے سے انکاری ہیں اچانک آسمان کے اوپر پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا اور چھوٹے چھوٹے بالکل ابابیل جیسے اگر آپ نے دیکھی ہو اگرچہ بعض لوگ خیال روایت کے ترجمے میں ابابیل جو ہے وہ پرندے ہی کو کہہ پرندے ہی قسم کو نہیں بلکہ چڑیا ہی کو تو ان کی تین کنکر ہر ابابیل کے پاس تھے ایک اس کی ایک چونچ میں چونچ میں تھا ایک, ایک اس کے ایک پنجے کے اندر اور دوسرا اس کے دوسرے پنجے کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اور وہ غال جب اوپر لشکر کے اوپر آیا تو بس اوپر پہنچ کر اپنے کنکر انہوں نے چھوڑ دیے اور وہ کنکر جس انسان کے سر پہ لگتا تھا اس کے پاؤں سے نکلتا تھا اور اسی لمحے میں وہ انسان وہاں پر قیمے کے ایک ڈھیر کی صورت کے اندر موجود ہوتا تھا اور جس ہاتھی کے اوپر لگتا تھا اس ہاتھی کے بھی ایک طرف لگ کر دوسری طرف سے نکلتا تھا یعنی اوپر سے لگا اور نیچے سے نکلا اور وہ ہاتھی کی شکل باقی نہیں رہتی تھی وہاں قیمے کا ایک ڈھیر جیسے کسی نے آپ نے کبھی کیمے کی مشین سے جب کیما نکل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا کیمے کا ایک منو کیمے کا ایک ڈھیر قرآن پاک نے اس کے لیے جو لفظ استعفال کیا کہا ہے مأکول. اگر آپ نے کبھی جانوروں کو یہ چارہ کھاتے ہوئے دیکھا ہو تو کھایا ہوا چارہ جانور جب چارہ کھا لے اور وہ اس کے میدے میں پہنچ جائے کبھی آپ کسی جانور کی اوجڑی اگر پھاڑے تو اس میں سے چارہ جس شکل کے اندر نکلتا ہے ان ہاتھیوں اور لشکریوں کی شکل اس طرح ہوگی یہ اللہ جانو کا غیبی نظام تھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اور کسی انسان کی اللہ شاہ کو اس کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایک انسان جو ہے ویسے تو کل میں کن کافی ہوتا ہے اللہ جل شاہ کا ارادہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن یہ جو اللہ تعالی معاملہ کرتے ہیں یہ اصل میں یہ دکھایا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ویسے اللہ کہتے اور سارے کے سارے فنا ہو جاتے تو لوگوں کو پتا نہ چلتا کہ ہوا کیا اس لشکر کے ساتھ اس چھوٹے سے پرندے سے ہاتھیوں اور ساٹھ ہزار کے لشکر کو فنا کر کے ایک پیغام اللہ جل نے انسانوں کو گویا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری اسباب کا پابند نہیں ہوتا یہ ظاہری اسباب انسانوں کے لیے ہوتے انسان اس کے پابند تو یہ, یہ واقعہ ہوا ابراہ کے ساتھ کیا ہوا کیا اس کو بھی کوئی کنکر لگا یا وہ اسے بچ گیا تاریخی روایات سیرت کی روایات اس کے بارے میں مختلف زیادہ تر مورخین اور سیرت نگاروں کا رجحان اور ان کے نزدیک قابل ترجیح یہ ہے کہ ابراہ کو نہیں ہلاک کیا گیا اس کے اندر اور وہ زندہ رہا کیونکہ اگر وہ پہلا کنکر لگنے سے وہ بھی مر جاتا تو اپنا یہ کا انجام وہ کیسے دیکھتا کہ جس لشکر کو بڑے تم تراک کے ساتھ وہ لایا تھا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے اس کا انجام کیا ہوا اس کو عبرت کے لئے زندہ رکھا گیا اور اس نے یہ سارا اپنے لشکروں اور اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا کوئی اکا دکا تھوڑے سے لوگ اس کے اندر بچ گئے جنہوں نے واپس راہ فرار اختیار کی یمن کی طرف لیکن اس کو ابراہ کو ایک خطرناک قسم کی بیماری نے لیا اور وہ ایسی بیماری تھی کہ جس میں انسان کے اعضا جھڑنا شروع ہو جاتے یعنی وہ جیسے انگلی کو لگی تو انگلی کا پور کم ہو گیا پھر دوسرا پور کم ہوا پھر پوری انگلی ختم ہو گئی پھر ہاتھ ختم ہونا اسی طرح ٹانگ پر کان جھڑ جانا ناک گر جانا اس طرح اس کے اعضا ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے جسم سے گرنا شروع ہوئے اور کہتے ہیں جب وہ یمن پہنچا مرا یمن جا کر بعض روایت میں آتا ہے کہ رستے میں مرا جب اس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے مرغی کے کسی چوزے کے پر کسی نے نوچ دیوں اور جو اندر سے وہ چھوٹا سا چوزہ نکلتا ہے اس طرح اس کا جسم باقی تھا اور لوگ یمن کے حیران تھے کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو اتنے کر و فر سے بادشاہ نکلا تھا یہ کس شکل کے اندر وہ واپس لوٹا ہے اس کی واپسی کتنی عبرتناک ہوئی ہے کہ اب وہ تنہا ہے اور اس کی یہ اس کی حالت ہے اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کا یعنی جب اس پہ ایک دوسری سیرتی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس کا یعنی آخری جو اس کی موت ہوئی تو اس کا سینہ شک ہو گیا باقاعدہ چر گیا درمیان میں سے اور اس کا دل باہر نکلا ہوا با تھا اس کے اندر سے اس عبرتناک طریقے کے ساتھ اللہ جل شاہ نے ابراہ کا عبرتناک انجام کیا اور یہ سورہ فیل کے اندر اس کا خلاصہ قرآن پاک نے بیان کیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا پچاس پچاس دن پہلے یا پچپن دن پہلے ہوا اچھا یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ حضرت عبداللہ کا ذکر ہو گیا کہ وہ مدینہ گئے تھے مدینہ منورا کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی زیادہ تر روایات کے مطابق تو بالاخر وہ وقت آیا جو اس دنیا کا تاریخی ترین دن ہے اور وہ کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہے اس پر تو تقریباً سیرت نگاروں کا آپ اس کو اجماع کہہ سکتے ہیں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ مہینہ ربیع الابل کا تھا ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ اس مہینے کے بارے میں بھی اقوال بہت سارے بعض حضرات نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے بعض نے ربیع ثانی کا مہینہ بھی کہا ہے لیکن اکثریت کا یہ قول ہے کہ مہینہ ربی الاول کا تھا البتہ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی جس پہ آپ کی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں اقوال متعدد ہیں تین قول جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں جن میں سے ایک قول آٹھ ربیع الاول کا ہے ایک قول نو ربیع الاول کا ہے اور ایک قول بارہ ربیع الاول کا ہے گیارہ کا قول بھی ہے گیارہ ربیع الاول تو اس میں سے مختلف حضرات نے اپنے طور پر اس کو اس کی تحقیق کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دن سوموار کا تھا پیر کا دن تھا تو اگر آٹھ ربیول اول والے قول کو لے لیا جائے تو وہ دن تو وہ بھی پیر کا بنتا ہے اور یہ عیسوی اعتبار سے جو ہم ہمارے یہ جو دو ہزار انیس چل رہا ہے یہ عیسوی سن چل رہا ہے اس اعتبار سے یہ 570 ستر بنتا ہے سن 570 ستر پیر کا دن تھا ابو طالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی اور صبح سویرے کا وقت تھا صبح صادق کا وقت تھا اور جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ حضرت عبد المطلف کو ملی جناب عبد المطلف کو اچھا آپ کے اس چچا کو جس نے بعد میں شدید ترین تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں ابو لہب کو وہ بھی باہر ان لوگوں میں بیٹھا تھا جو جن کو خبر پہنچی اسی کی لونڈی خبر لے کر آئی سویبا نام تھا اس کا اور یہ لفظ سوی باہ عربی کے اندر ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک نام لڑکیوں کا لوگ رکھتے ہیں صوبیا کے نام سے یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ چونکہ نقطے آگے پیچھے ہوتے ہیں سوئی کے اندر یا پہلے یا با بعد میں ہے. تو لوگوں نے با پہلے کر دی اور یا بعد میں کر دی اور اس کو صوبیہ بنا دیا ورنہ صوبیہ کا بظاہر کوئی معنی نہیں بنتا یہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں ایک نام ہے شرجیل کے نام سے شرجیل کوئی نام نہیں ہے یہ اصل میں لفظ شرحبیل ہے تو شرحبیل کے با کو میرے خیال ہے ہا کے نیچے لکھنے کے اندر آ گیا تو وہ ہا سے جیم بن گیا تو وہ شرحبیل سے لفظ شرجیل بن گیا ویسے اردو کے اندر لوگوں نے جیسے جیسے پڑھا تو اس طرح نام آ جاتے ہیں. تو یہ جو سعبہ تھی جو لائی خوشخبری تو ابو لہب کو جب خوشخبری ملی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے شعیبہ سے کہا کہ تو آزاد اس خوشخبری پر تو آزاد ہے کہ تو بیٹے کی پیدائشی خوشخبری لائی بتیجے کی تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو ظاہر ہے وہ تو مرا آپ کو پتہ ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بھی بہت بعد میں مرا مکہ مکرمہ کی ساری زندگی اس کی ہجرت تک تیرہ سال آپ نے شدید ترین تکلیفیں اس کی اٹھائیں ابو الحب کی طرف سے تو جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو دو روایتیں آتی ہیں کسی نے اس سے پوچھا تو اس کو بہت برے حال میں دیکھا ایک روایت میں آتا کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا چچا حضور کے چھوٹے بھائی تھے اس کے. ابو الحب کے چھوٹے بھائی تھے. تو پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا مرنے کے بعد تو اس نے کہا میری بہت بری حالت ہے میں نے کوئی خیر اور کوئی آرام اور کوئی اطمینان کی کوئی ایک لمحہ نہیں دیکھا جب سے میں مرا ہوں بس ایک ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبا کو آزاد کیا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشخبری کی وجہ سے مجھے اس انگلی کے بقدر پانی پینے کے لیے دیا جاتا بعض اس میں آتا ہے کہ اس انگلی کی جگہ کے علاوہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا میری انگلی کے اس کو جس سے میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے تو بہرحال حضرت آمینہ نے جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں جب آپ کا حمل ٹھہرا ان کو مختلف خواب آنا شروع ہوئے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو, ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ شانہ ان کے پیٹ میں کوئی بہت ہی بڑی شخصیت اور بہت ہی بڑی انسانیت کے لیے مختلف اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے تو جب وہ آپ کی پیدائش ہوئی تو سیرت نگاروں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوئے مثلا بعض آزاد نے لکھا ہے کہ فارس میں جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی آتش پرستوں کا جو علاقہ تھا ان کا ایک ایک عبادت خانہ تھا جس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی تو وہ آگ بجھ گئی خود بخود اچانک یا ایک محل تھا کسرا کا اس کے کنگر گر گئے اس کے جو ستون تھے وہ گر گئے یہ بہرحال کوئی کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی عبد المطلیب نے دادا تھے اور ان کو عبداللہ سے چونکہ بہت زیادہ پیار تھا اپنے بیٹے سے تو ظاہر بات ہے ان کے پوتے کا آپ سوچیں ان کو کتنا انتظار ہوگا تو وہ انہوں نے بلوایا لانڈی کے ذریعے سے پوتے کو اور وہ لپٹا ہوا بچہ تازہ پیدا ہوا نیا پیدا ہوا ہوا کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا لانڈی دادا کے پاس لے کر گئی تو اس کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے اور خانہ کعبہ میں جا کے جو دروازہ ہے خانہ کابا کا اس کی چوکھٹ کے اوپر ان کو رکھا اور وہاں ان کے لیے دعا کی اور اس کا نام انہوں نے محمد تجویز کیا عجیب بات یہ ہے کہ یہ نام عربوں کے اندر معروف نہیں تھا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا نہیں تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے مختلف سے پتا چلا تھا کہ دو نام آپ کے محمد اور احمد قرآن نے دونوں لیے ہیں محمد الرسول اللہ قرآن کے اندر آتا ہے مم اور جہاں عیسائی علیہ السلام نے کہا کی, کی طرف سے بات یہ کہ ان کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا اس مح احمد اس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا بعض روایات میں آتا ہے کہ دادا نے نام محمد رکھا اور والدہ نے نام احمد رکھا یہ تو اللہ جلشان جل کی طرف سے نام آپ کے رکھے گئے تھے آپ نے خود ایک حدیث سے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میرے پانچ نام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پانچ اس اسے زیادہ بھی ہیں لیکن اس میں پانچ کی طرف فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحن ماحن کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا کفر کے آثار کو مٹا دینے والا میں ماہی ہوں اور اس کے بعد فرمایا کہ میں عاقب ہوں عاقب کا مطلب ہوتا ہے تمام یعنی جو سب سے آخر کے اندر آنے والا اور یعنی خاتم النبیین ہونا عاقب کا مطلب ہے سب سے آخر میں جو آئے گا اور فرمایا کہ میں حاشر ہوں حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدموں سے میں اللہ جل یعنی آخرت کے دن کے جو پیشوا ہوں گے یعنی لوگوں کا جو حشر ہوگا یعنی جس کے قدموں میں لوگ جمع کیے جائیں گے وہ حاشر کے لات تو آپ نے فرمایا کہ میں ماہی ہوں میں،, میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں حاشر ہوں اور میں عاقب ہوں تو پانچ نام یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ اپنے لیے خود بتائے اس کے علاوہ مختلف اور آپ کے صفاتی نام ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن شریف کے بعض مصاحف میں آپ نے دیکھا ہوگا آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کو وہاں پر لکھا جاتا تو اس کے بعد کسی نے ابو عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے بڑا نیا سا نام رکھا ہے جو کسی اور کا نہیں رواج جو وہاں پر یہ تھا کہ اباؤ و اجداد کے ناموں کو دوبارہ دوبارہ رکھا جاتا تھا باپ کا نام بھی دوبارہ رکھتے تھے نہیں تو دادا کا رکھتے تھے پھر پر کا رکھتے تھے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کا اربوں میں خاص طور پر رواج ہے تو ناموں کو دوبارہ دوبارہ رکھنے کا رواج تھا یا خاندان کے مشہور لوگوں کے اوپر نام رکھا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس سے رکھا ہے کہ یہ رو زمین کے لیے تعریفوں کے اور ان کی صفت کے لوگوں کی بھلائی کے اور ان کی تعریف کے یہ شاء قابل ہوں گے یہ ان کو ایک ان کے دل کے اندر ایک اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام تھا ظاہر بات ہے کہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کا پسند کرتا تھا بس اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں ان کے ڈال دیا کہ یہ نام وہ اپنے اس پوتے کا رکھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد عربوں کے یہاں ایک رواج تھا اس زمانے میں حجاز میں خاص طور پر کہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے یا ان کی صحیح نشو نما کے لیے یا ان کو صحیح زبان سکھانے کے لیے ان کو دیہاتوں کے اندر بھیجا جاتا تھا دیہاتوں کی زبان زیادہ خالص ہوتی آج بھی ایسے ہوتا ہے اب دیکھیں ایک پنجابی یہاں ہوگی جو اسلام آباد میں کوئی لوگ بولتے ہیں ایک وہ خالص پنجاب کے وہ دیہات ہوں گے جن کی زبان ہی پنجابی ہے کوئی اور زبان وہ بولتے نہیں تو وہ زیادہ خالص زبان بولتے ہیں پشتو بھی ایسا ہی ہے سندھی بھی ایسی ساری زبانیں ایسی ہوتی ہیں تو عربی بھی وہ جو دیہاتوں کی عربی ہوتی تھی وہ بڑی خالص ہوتی تھی ایک دفعہ حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاص دوست تھے انہوں نے بڑے تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ آپ بہت فصیح و بلیغ ہیں فساحت و بلاغت آپ کی بڑی شاندار ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بکر میں قریش سے ہوں قریش ویسے فصیح مشہور تھے حضرت بکر بھی قریش سے ہی تھے کہا کہ میں قریش سے ہوں ایک تو اس کی وجہ یہ دوسرا میں نے بنوسات کا دودھ پیا ہے بنوساد وہ قبیلہ تھا جہاں پر آپ کو بھیجا گیا تھا بچپن میں جہاں اما حلیمہ سعدیا جن کو ہم کہتے ہیں آپ کی رضائی والدہ جو تھی تو وہ بنوسات کی تھی تو آپ نے کہا کہ میں نے بنوسات کا دودھ پیا یعنی بنوساد میں میں نے بچپن گزارا ہے اس وجہ سے میری زبان دی اسباب کے درجے میں اس کی وجوہات کو بیان فرمایا یہ جو آپ کا بنوساد حضرت حلیما سعدیا کا ان آپ کو لے کر جانا ہے مکہ مکرما سے یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا ہے اور سیرت کی کتابوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے ان اگلے جمعہ ادھر سے بات ہوگی